أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتى أحييناها منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لنمري و ما عاملت ہو ايدى ہم افلا یشکرون مقصد سورہ یاسین کا شفاعت قہریہ کی نفی دلائل نقلیہ کے ساتھ سورت میں تین پیغمبروں اور ایک ولی صاحب یاسین کے ذریعے شفاعت قہریہ کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِحَا اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئَا وَلَا يُنْقِذُونَ یہاں تک ہم نے کہ اگر مختصر الفاظ میں یہ جو بتیس آیات ہم نے پڑھی ہیں خلاصہ ہم ذکر کرتے ہیں یہ تو پہلے رقو میں یہ قرآن کی صداقت ذکر کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ذکر کی گئی کہ قرآن بھی سچی کتاب ہے رسول بھی برحق ہے زجر اور تخویف دیا گیا منکرین کو پھر اگلے رکو میں دعوی صورت پر دلیل نقلی ذکر کی گئی پیغمبروں سے اور صاحب یاسین سے اور اس واقعے کے آخر میں تخویف دیا گیا کہ اللہ نے قوموں کو دنیا میں حق قبول نہ کرنے پر ہلاک کیا ہے اور تباہ کیا ہے کہ اب یہاں سے دلائل اقلی یہ بیان کیے جا رہے ہیں ماقبل میں رد شرک پر قہریہ کی نفی پر دلائل نقلیہ ذکر کیے گئے اب یہاں سے توحید پر عدلہ عقلیہ یہ ذکر کیے جاتے ہیں یا گزشتہ جو آخری آیت تھی وہ ان کل لما جمی اور لدینہ محدر گزشتہ آیت میں کہا گیا کہ یہ سارے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے بروز قیامت پوری مخلوق یہ ہمارے سامنے حاضر ہوگی یہ تو منکر قیامت وہ سوال کرتا ہے جیسے منکرین آخرت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے جمع کیے جائیں گے کیسے اللہ کے سامنے یہ زندہ کیے جائیں گے یہاں پر یہ دلائل اقلییہ اس بات آخرت کے لیے تو یہاں سے یہ دلائل اقلیٰ ہیں اس بات توحید پر دلائل اقلییہ ہیں اس بات آخرت پر اور ان آیات میں اس بات آخرت یہ مفصل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان آیات میں منکرین کو زواجر یہ بھی کثرت سے دیے گئے ہیں سورت کے آخر تک یہ زواجر چار قسم پر ہیں بعض زواجر یہ اراس پر دیے گئے ہیں یہ ان کے منہ موڑنے پر اور ان کے نہ ماننے پر کہ ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں لیکن یہ اعراس کرتے ہیں روگردانی کرتے ہیں دوسرے قسم کے زواجر یہ ان کی استحزا پر دیے جاتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے پیچھے ٹٹھا کرتے ہیں تیسرے قسم کے زواجر کہ یہ آخرت کو بعید سمجھتے ہیں کہ آخرت کہاں ہے تو قرآن مجید انہیں انکارے آخرت پر زواجر دے رہا ہے اور چوتھے قسم کے زواجر زجر کہتے ہیں دتکارنے کو ڈانٹنے کو تو یہاں پہ منقرین کو جو چوتھے قسم کے زواجر وہ دیے جاتے ہیں تو وہ جی کہ یہ اللہ کے لیے وہ جو کمزور مثالیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں جیسے مشرقین کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ نیک اور برگزیدہ بندوں کو ہم اس لیے وسیلہ بناتے ہیں جب جج کے پاس تم جاتے ہو تو وکیل کو نہیں کہتے بادشاہ کے پاس براہ راست جا سکتے ہو وزیر کو ہی کہنا پڑتا ہے تو اللہ اتنی بڑی ذات اس کے پاس براہ راست تم کیسے سوال کر سکتے ہو تو یہ چار قسم کے زواجر صورت کے اختتام تک یہ منکرین کو دیے جاتے ہیں اور صورت کی آخری آیت میں دعوی توحید ہے سبحان لدی بھی یدھی ہی ملکوت <شَيْئِن> اور یہ سورت کے مقصد پر تفریع ہے <تصفح> وایت <لَّهُم> الحمل ارد المتا دلیل عقلی وایت الحمل ارد المتا یہ اور نشانی ہے ان کے لیے کیا زمین زمین ان کے لیے اللہ کی قدرت پر اللہ کی توحید پر نشانی ہے یا یہ باس بادل موت پر نشانی ہے ان کے لیے یہ جو منکرین ہیں مشرقین ہیں وایت الحم الرد المیتا اور نشانی ہے بڑی نشانی ہے ان کے لیے زمین المیتا مردہ وہ جو مردہ زمین ہے خشک زمین ہے بنجر زمین ہے کہ جس پر کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور وہ خشک ہے تو یہ ان کے لیے نشانی ہے آہ یہ ہم زندہ کرتے ہیں اسے یعنی ہم تازہ کرتے ہیں اسے بارش کے ذریعے تو ہم زندہ کرتے ہیں اسے تازہ کرتے ہیں اسے بارش کے ذریعے بارش برساتے ہیں وہ آخرج نا اور نکالتے ہیں ہم اس زمین سے حبن دانے یعنی جو غلہ ہے وہ ہم اس سے نکالتے ہیں فمن ہوئی کلون تو اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں لوگوں کی خوراک ہے و جال نا فیحا جات اور ہم نے بنائے ہیں اس زمین میں جنات باغات منخین من خجور کے وہ اور انگور کے وہ فجر من العین اور بہائے ہم نے فیحا اس زمین میں من العین چشمے بارش تو ایک مرتبہ برس کر وہ برس جاتی ہے لیکن یہ اللہ کا یہ نظام دیکھ لیں یہ اگر لوگوں کے ذمہ ہوتا کہ اپنے لیے پانی کو ذخیرہ کریں جمع کریں تو وہ پانی خراب ہو جاتا تو اللہ نے وہی پانی جو بارش کی صورت میں بہت سارا پانی وہ برستا ہے تو جو زمین کی ضرورت ہوتی ہے کھیتوں کے لیے اور یا موسم کے خوشگواری کے لیے وہ تو ہو جاتا ہے لیکن زیادہ حصہ پانی کا وہ زمین اسے اسٹور کر دیتی ہے اسی طرح بہت سارا پانی وہ چشموں میں ندیوں میں اور نہروں میں وہ بہ جاتا ہے سمندر میں ملتا ہے اور بہت سارا پانی وہ زمین اسے اسٹور کر دیتی ہے اور انسان پھر اس کے لیے مختلف ذرائع سے اس پانی کو نکالتے ہیں اور کنو کی شکل میں بور کی شکل میں وہ پانی پھر استعمال کرتے ہیں وفجرنا فجر من العین سورہ ملک کی آخری آہت میں آ جائے گا کہ اگر ہم اس پانی کو غورن ہم اسے نیچے کی طرف لے جائیں اسے گہرا کر دیں پم آتی کم بما ام معین تو کون ہے کہ وہ اس پانی کو چشمے کی صورت میں وہ لے آئے گا کوئی نہیں ہے وہ فجر من العین اور ہم نے بہائے ہیں اس زمین میں من العیون لیا لیاکلو من سمری یہ جو طرح طرح کے باغات اللہ نے پیدا کیے ہیں کس لیے لیاکلو من سمری ہی تاکہ لوگ کھائیں منسمری ہی اس کے پھلوں میں سے اور من ثمری ہی سمری میں یہ ہاضمیر یہ اللہ کی طرف یعنی اللہ نے یہ جو میوے پیدا کیے ہیں اور یہ اضافت یہ تشریفی ہے یعنی اللہ نے ان پھلوں کو ان میووں کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگ اسے کھائیں اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں لیا کلو من سمری ہی تاکہ کھائیں یہ لوگ من سمری اس کے پھلوں میں سے اور اللہ کے میووں میں سے وہ ماں عملت ہو ایدی ہم اس میں دو توجیحات ہیں تو ما نافیہ ہے اور ماں نافیا یعنی نہیں کے معنوں میں اور یا ما موصولہ ہے بمانے الزی کے تو دو معنی وہ یہ ہیں لیا کلو من سمری ہی تاکہ لوگ کھائیں یہ اللہ کے پھلوں میں سے اور اللہ کے میووں میں سے وما ماں عملت ہو اے اور نہیں کیا کہ اس کام کو یعنی ان میووں کے بنانے کو ان میووں کے اور پھلوں کے پیدا کرنے کو یہ ایدی ہم ان لوگوں کے ہاتھوں نے یعنی یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اس میں اللہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں اور مخلوق کی آجزی کہ مخلوق اس میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ اس کے بس میں کیا ہے بیج ڈالنا زمین میں اسی طرح زمین میں ہل چلانا زمین کو پانی دینا سیراب کرنا باقی زمین سے یہ اس کا پودا نکالنا اس کے میوے یہ پیدا کرنا یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ اسے پیدا کرنے سے آجز ہیں وما عملت ہو ہم اور نہیں کیا اس کام کو یعنی ان پلوں کے بنانے کو اس ان پلوں کے پیدا کرنے کو ادیم ان کے ہاتھوں نے یہ آجز ہیں اور یہ کمزور ہیں یہ ما نافیہ تھا اور یا ما موصولہ بمانے الزی کے تو مانا یہ لیا من تمری ہی یہ تاکہ لوگ کھائیں اس کے میووں میں سے اس کے پھلوں میں سے اور تاکہ لوگ کھائیں اسے عاملت ہو آئی دی یہ کہ جو کیا ہے یہ کہ جو بنایا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے وہ آملت ہو آئی اور لوگ اسے کھائیں کہ جو کیا ہے ان میووں میں ان پھلوں میں ان کے ہاتھوں نے کیا مطلب یعنی لوگ ان, ان پھلوں کو حاصل کر دیتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے یہ طرح طرح کی چیزیں اس سے بناتے ہیں کوئی جوس بناتا ہے تو کوئی اس کا اسے دیگر فوائد میں لاتا ہے اور میووں کو اور پھلوں کو کھانے کے پھر سینکڑوں طریقے ہیں کہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں وہ معاملت ہو ایدی ہم اور وہ جو کیا ہے ان پھلوں میں یہ ادیم ان کے ہاتھوں نے تو لوگ اسے بھی کھاتے ہیں یہ افلا یشکر یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں چاہیے یہ کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے افلا یشکر تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے دعوے توحید اور ساتھ میں عدل اقلیہ بھی ہے سبحان الدی خلق الزوا جک اللہ اس میں یہ توحید پر دلائل اخلیہ بھی ہے اور ساتھ میں اس بات آخرت پر بھی دلیل ہے گزشتہ دلیل وہ بھی اس بات آخرت پر کہ جس طرح ایک بنجر زمین کہ اس سے اللہ یہ پودے درخت یہ پیدا کرتا ہے اور وہ مردہ زمین وہ زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ بروز قیامت جو مردے اور یہ تمام انسانیت جو اس زمین میں دفن ہے یہ انہیں اللہ بروز قیامت وہ نکال دیں گے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ بھی دلیل عقلی اس بات آخرت پر کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں تو جس طرح ہر چیز میں انسانوں میں جوڑے ہیں یہ مذکر ہے یہ مونس ہے پودوں میں جوڑے ہیں یہ میل ہے یہ میل ہے اور ایسی لا تعداد مخلوق کے جسے آج تک ہم نہیں جانتے اور دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے اسی طرح دنیا کا جوڑا وہ آخرت ہے اور یہ آخرت وہ ضرور آئے گی سبحان اللہ خلق الزوا جہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے ہیں الزوا جوڑے کل سارے سارے جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں ہر چیز میں مثلا یہاں پہ بعض چیزیں مما ان چیزوں میں سے تم بت الارض کہ جو اگاتی ہے زمین زمین یہ جو لاکھوں قسم کے نباتات اور درخت اگاتی ہے جنہیں بعض ہم جانتے ہیں اور سینکڑوں اور لاکھوں کو نہیں جانتے ان تمام میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں مما تمبتل اور ان چیزوں میں سے کہ جو اگاتی ہے زمین ومن ان خو اور ان کی جانوں میں سے بھی یعنی خود انسان کے نفس میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں بعض مذکر ہیں اور بعض منس ہیں وہ مما اور ان میں سے بھی لایالم کہ جو یہ لوگ اب نہیں جانتے مخلوق میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان نے ابھی تک دریافت نہیں کیا اور انسان اس سے لا علم ہے اور بے خبر ہیں جانتے بھی نہیں اللہ نے ان میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں یہ عیسائیت میں پھر دلیل اقلی وایت الحمل اور یہ ایک بڑی نشانی ان کے لیے اللیل رات ہے نسل خن ہوں نہارا نسلخ سلخ اصل میں کہتے ہیں کھال اتارنے کو سلخ کال اتارنا اور آپ نے اگر سانپوں کو دیکھا ہو تو سانپ پہ جو کھال ہوتی ہے تو سانپ اپنی اس کھال کو اتار دیتا ہے اور نیچے اس کی ایک اور کھال وہ نمودار ہوتی ہے تو یہ جو پرانی کھال ہوتی ہے تو اس سے وہ نکل کر اس کی وہ دوسری کھال وہ سامنے آ جاتی ہے اسی کو سلخ کہتے ہیں یہ جی کھال کھینچنا کھال اتارنا وایت اللہم اور ایک نشانی ان کے لیے اللہ ل رات ہے یہ جو کائنات کا یہ نظام ہے دن اور رات کا یہ بھی اللہ کی توحید اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت پر دلائل ہیں اور یہ نظام یہ چل رہا ہے ایک وقت مقررہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے جس طرح اگلی آیات میں آ جائے گا یہ ایک وقت مقررہ کی طرف یہ نظام چل رہا ہے اور ایک وقت اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے اس کے بعد روز قیامت وہ قائم ہوگا وایت اور ایک بڑی نشانی ان کے لیے رات ہے نسل کو منہارا کہ ہم نکالتے ہیں ہم نکالتے ہیں ہم کھینچتے ہیں من ہو اس سے انہارا دن کو رات نسل کو من ہو نہارا ہم نکالتے ہیں اس سے انہارا دن کو یعنی کیا مطلب دن کی روشنی وہ ہوتی ہے جب دن چڑا ہوتا ہے تو اللہ اس روشنی سے دن سے اس روشنی کو کھینچ لیتے ہیں تو فضا ہوں مزلم تو اچانک یہ لوگ یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں یعنی اسی لیے مفسرین کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جی کہ اصل چیز یہ اندھیرا ہے یہاں پر اصل جو چیز ہے تو وہ اندھیرا ہے اور یہ سورج یہ جو روشنی ہے تو یہ اللہ کی قدرت پہ ہے ورنہ اصل اندھیرا ہے نسل کو ہو نہارا تو ہم کھینچ لیتے ہیں اس رات سے اس رات پر سے ان دن کو نسل کو ہو نہارا تو ہم کھینچ لیتے ہیں من ہو اس سے ان دن کو یعنی دن کھینچ لیا جاتا ہے دن کی روشنی وہ چلی جاتی ہے فضا ہوں مزلم بس اچانک یہ لوگ یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں رات آ جاتی ہے دن کی روشنی کو اللہ کھینچ لیتا ہے وہ تجری تجریل مستقر اللہ اور یا نسل کو من نہار اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جیسے سردیوں میں اور گرمیوں میں گرمیوں میں یہ جی اللہ رات سے کھینچ لیتا ہے اس وقت کو کئی گھنٹے یہ رات میں سے کھینچ لیتا ہے تو وہ دن میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر سردیوں میں گرمیوں میں دن طویل ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں طویل نسل و منہ نہار سردیوں میں دن سے اللہ اس ٹائم کو وہ کھینچ لیتے ہیں تو وہ وقت وہ راتوں میں شامل ہو جاتا ہے جس طرح اگلی دیگر آیات میں فی لہار وہ یو فی اللیل وہ بھی اس میں مراد ہے فضاحم مدلمون تو اچانک یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وہ شمس و تجری لمستقر اللہ کہ اور سورج وہ چلتا ہے لمستر اللہ اپنے ٹہرنے کے یہاں پہ مستقر سے مفسرین دو معانی ذکر کرتے ہیں کہ مستقر سے مراد یا تو وہ ٹہرنے کا وقت ہے یعنی اسے مستقر زمانی کہا جاتا ہے وقت زمانہ تو مانا یہ ہوگا وہ شمس و تجری لے مستقر لہا اور سورج وہ رواں دوا ہے لے کہ اپنے ٹہرنے کے وقت تک لہا جو اس کے لیے ہے اور وہ کب تک ہے ہوا یوم القیاما اور وہ قیامت کے دن تک ہے قیامت کے دن تک اللہ نے سورج کے لیے ایک ٹہرنے کا وقت مقرر کیا یہ بھی تو سورج چل رہا ہے یہ نظام یہ رواں دوا ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک مستقر ایک وقت قرار کا اور ٹہرنے کا وہ مقرر کیا ہے اور بالآخر حدیث میں آتا ہے کہ سورج ایک مرتبہ مغرب میں غروب ہو جائے گا لیکن دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا طلوع المغرب طلوع الشمس میں مغربہ حدیث میں قرب قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانی وہ ذکر ہے اور یا اس مستقر سے مراد مستقر مکانی ہے یعنی مطلب یہ کہ ٹہرنے کی جگہ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے بخاری کی ایک روایت میں اور بعض لوگوں پر وہ روایت وہ مشکل ہوئی ہے دراصل لوگ اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے پہلے معنی نوٹ کر لیں وہ شمس و تجری لمستقر اللہ اور سورج وہ چل رہا ہے لے مستقر اللہ یہ اپنے یہ ٹہرنے کی جگہ کو لہا جو اس کے لیے ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے اور وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ذر غفاری سے وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ سورج غروب ہوا تو اللہ کے رسول نے ذر سے کہا کہ ذر تم جانتے ہو کہ یہ سورج یہ کہاں چلا جاتا ہے ذر نے کہا کہ اللہ و رسول عالم تو رسول اللہ نے فرمایا <coughs> یہ سورج یہ اللہ کے آرش کے تحت وہ سجدہ کرتا ہے فنحا تس جدہ تہ تحت آرشی آرش کے نیچے وہ سجدہ کرتا ہے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے تو اللہ اسے اجازت دیتے ہیں اور ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا لیکن اس سے قبول نہیں ہوگا اجازت طلب کرے گا لیکن اسے اجازت نہیں دی جائے گی اور اللہ اسے کہے گا کہ واپس چلا جا کہ جہاں سے تو آیا ہے فتح لوگوں میں مغربہ تو وہ مغرب سے دوبارہ طلوع ہوگا اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ آیت پڑی وہ شمس تجریل مستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العالم تو سوال اور اعتراض یہ آتا ہے کہ سورج یہ تو غروب نہیں ہوتا بلکہ آج سائنس نے تو یہ تمام چیزیں یہ کھول کر رکھ دی ہے زمین سورج کے ارد گرد اپنے مدار میں وہ چکر لگا رہی ہے چاند یہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے اور یہ زمین کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے اور آج ویڈیوز میں یہ تمام چیزیں یہ بالکل واضح ہیں تو سورج کا تحت آرش یہ سجدہ یہ کیا مراد ہے مطلب یہ یہاں پہ ہر چیز کا سجدہ یہ اس کے حال کے مناسب ہے جیسے آپ لوگوں نے سورہ حج آیت نمبر 18 میں پڑھا تھا کہ الم تر انہ یس جولو منفی سماوات و منفل عورت یہ کائنات میں اوپر نیچے ہر چیز یہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں وہ والقمر سورج بھی سجدہ کرتا ہے چاند بھی سجدہ کرتا ہے والنجوم اسی طرح دیگر جو کواکب ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں والجبال پہاڑ و شجر درخت و جاندار وکثیر من میں اور بہت سارے لوگ تو ہر چیز کا سجدہ سورہ راد اور سورہ نحل میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ لوگوں کے سائے یہ بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ہر چیز کا سجدہ یہ اس کے حال کے مطابق ہے سورج کا سجدہ یعنی وہ اللہ کے حکم پر رواں دواں ہے سورج ہر لمحہ دنیا کے ایک کونے میں غروب ہوتا ہے ایک جگہ پہ غروب ہوتا ہے ہر لمحہ اور ہر لمحے وہ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر طلوع ہوتا ہے مطلب یہ کہ سورج ہر لمحہ وہ جو تحت عرش ہے یعنی عرش والے کے حکم کے مطابق چل رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرش والا اسے کہے گا کہ بس اب رک جا اور دوبارہ وہی سے الٹا رفتار وہ شروع کر جہاں سے جہاں پہ تو کھڑا ہو گیا اور اسی طرح فتت میں مغربی اور سورج وہ الٹی رفتار وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ سورج کے سجدے سے مراد یعنی ہر لمحہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ کے حکم کا وہ تابع ہے یہاں پہ سورج کی جو فرما برداری ہے اور جو اطاط ہے وہ مراد ہے وہ شمس تجری ل مستقر اللہ اور سورج وہ چل رہا ہے لے مستقر اپنے ٹہرنے کی جگہ کو لہ جو اس کے لیے ہے اور وہ ٹہرنے کی جگہ یعنی وہ عرش والے کے حکم کا تابع ہے عرش والے کے سجدے عرش والے کو وہ ہر لمحہ وہ سجدہ کر رہا ہے یعنی اس کے مطابق وہ چل رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ یہ اندازہ کرنا ہے العزیز اس غالب ذات کی طرف سے العلیم جو جاننے والا ہے ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے دنیا کا بھی ایک اندازہ ہے ولقم اور قدر ہو منازلہ اور چاند قدر ہو ہم نے اندازہ ٹہرایا ہے اس کا منازلہ اس کی منزلیں ہم نے اندازہ کیے ہیں اس چاند کے لیے منازلہ اس کی منزلیں چاند کی بھی منزلیں ہیں اس کے بھی پڑاؤ ہیں اور چاند یہ جو کہ اپنی منزلوں میں یہ جو رفتار کر رہا ہے تو یہ اٹھائیس دن یہ بنتے ہیں اٹھائیس یا انتیس دن یہ بنتے ہیں ولقمرقر نہ ہوں اور چاند مقرر کیے ہیں اندازہ کیا ہے ہم نے اس کے لیے منازلہ یہ پڑاؤ کا یا منزلوں کا جون القدیم یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کل ارجن القدیم کھجور کی اس خشک ٹہنی کی طرح القدیم پرانی کھجور کی جو خشک ٹہنی ہوتی ہے جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل ٹیڑی ہو جاتی ہے بالکل جیسے چاند کو آپ دیکھتے ہیں پہلے پہل ہلال وہ طلوع ہوتا ہے تو چودویں دن پہ وہ بدر بن جاتا ہے بدر وہ جو کامل چاند ہوتا ہے بدر منیر یعنی چودوی کا وہ روشن چاند اور پھر رفتہ رفتہ وہ گٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل خجور کے اس خشک ٹہنی کی طرح اس پرانی ٹہنی کی طرح وہ بن جاتا ہے حتا عاد اکل عرجون القدیم یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے خجور کے اس خشک ٹہنی کی طرح القدیم پرانی لشمس یم بغیلا انتد ریکل کمارا نہ تو سورج کے لیے یہ مناسب ہے نہ تو سورج یم بغیلا مناسب ہے اس کے لیے انتدل کمرا کہ وہ گھیر لے چاند کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ چاند جو رات کو طلو ہوتا ہے اور رات کو روشنی دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سورج رات کے وقت ہی وہ طلوع ہو جائے اور جس طرح دن کی روشنی میں چاند کی چاند کی روشنی یہ بھی اس سے مستعار ہے اس سے لی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سورج وہ چاند کو گھیر لی یعنی وہ رات کے وقت وہ دوبارہ طلوع ہو جائے اور سرے سے وہ روشنی چاند کی وہ ماند پڑ جائے ایسا نہیں ہے بلکہ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے اور قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ, کہ اور نہ چاند کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھیر لے اگرچہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نہ چاند کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھیرے سورج کو یعنی مطلب یہ کہ سورج اپنے مدار میں جس طرح آگے وہ کل انفی فلکی اس میں آ رہا ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے وقت سورج وہ چاند کو گھیر لے یعنی رات کے وقت میں وہ بھی طلوع ہو جائے تو پھر تو سرے سے چاند کی روشنی ہی نہیں ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاند وہ دن کی روشنی میں سورج کو گھیر لیتا ہے یعنی سورج بھی طلوع ہوتا ہے اور دن کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ چاند وہ بھی اپنی رفتار وہ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لیے قرآن نے اس کا جو برعکس ہے وہ ذکر نہیں کیا یعنی چاند وہ سورج کی روشنی میں وہ بھی اپنی رفتار اور وہ ہمیں نظر آتا ہے لشم سغیلا انتدری کلکمرا نہ تو سورج مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ گھیر لے چاند کو ولل لیل سابق نہار اور نہ ہی رات وہ آگے بڑھنے والی ہے انہار دن سے کیا مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ دن وہ آنے والا ہو اور رات دن سے یہ کہے کہ تم ذرا رکو اور میں اسی طرح یہ طویل ہوتی ہوں ایسا نہیں ہے ولل لیل سابق النہار اور نہ ہی رات وہ آگے بڑھنے والی ہے انہار دن سے وہ سبقت نہیں کر سکتی دن سے کہ وہ دن سے یہ کہے کہ میں جی تم ذرا انتظار کرو اور میں اسی طرح ذرا دراز ہوتی ہوں اور دراز ہونا چاہتی ہوں ایسا نہیں ہے مطلب یہ کہ ہر کوئی یہ نظام ایک طریقے کے مطابق چل رہا ہے اور اس میں اللہ اپنا تعارف یہ کرا رہے ہیں وہ کل ان فیفل کی اور ہر ایک فی کن وہ اپنے مدار میں یس تیر رہے ہیں ہر کوئی اپنے دائرے میں وہ تیر رہا ہے ہر کوئی اپنے دائرے میں وہ چکر کاٹ رہا ہے وہ آیت اور یہ مزید دلائل ہیں دلائل اخلی توحید پر وہ آیت اور ایک بڑی نشانی ان کے لیے یہ ہے اننا حملنا درری کہ بے شک ہم نے سوار کیا ہے درری ان کی نسل کو ان کی اولاد کو فلفلکل مشغون اس بھری ہوئی کشتی میں یا تو درری سے مراد حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہے یعنی آج یہ جو ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو یہ دنیا حضرت نو علیہ السلام کی اولاد سے ہی پھر پھیلی ہے تو آج اگر ہم دنیا میں وہ جی رہے ہیں تو اصل میں اللہ نے اس بھری ہوئی کشتی میں حضرت نو کی اولاد کو سوار کیا تھا تو یہ دنیا کا یہ نظام یہ چل رہا ہے ورنہ اگر وہ بھی اس بڑے طوفان میں وہ بھی غرقاب ہو جاتے تو آج یہ دنیا کا نظام یہ نہ ہوتا اور یا ضروری تہم سے مراد دنیا میں جو لوگوں کی اولاد اور نسل ہے ہم اپنے آباء اجداد کی نسل ہے اور یہ ہم پر ایک نعمت ہے اللہ کی وایت الحم اللہ ذرری اور ایک بڑی نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے سوار کیا ہے ان کی اولاد کو ان کی نسل کو فلفلکل مشکون اس بری کشتی میں اور آپ اگر کشتیوں میں آج کے وہ کروز کشتیاں وہ دیکھیں تو خود کشتی کا وزن وہ لاکھوں ٹن ہوتا ہے اور پھر اس میں جو تجارت کا وہ جو سامان ہوتا ہے اور اس میں جو ہزاروں کنٹینرز ہوتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے فلفلکل مشہون اس بھری ہوئی کشتی میں وہ خلق نالحما یار کبون اور ہم نے بنائے ہیں لہم ان کے لیے ممثل ہی اس کشتی کے مانند ماں وہ چیزیں یقبا کہ جس پر یہ سواری کرتے ہیں اس کشتی کے مانند چیزیں دیکھو کہ جس پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سوار ہو کے جاتے ہیں پہلے پہل بار برداری کے یہ جانور اونٹ گھوڑے گدے خچر وغیرہ یہ چیزیں آج بھی صحرا میں وہی چلتے ہیں اونٹ وغیرہ اسی طرح گھوڑے بھی چلتے ہیں اور کہ آج نت نئی چیزیں جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہوائی جہاز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ریل گاڑیاں کہ اور کیا کیا نعمتیں اور مزید ترقیاں وہ ہو رہی ہیں وخلق نالحم میں مسل ہی ما اور ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے ممثل ہی اس کے مانند, یعنی ان کشتیوں کے مانند ماں وہ چیزیں کبونا جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں اور اب اس میں تخویف ہے وہ ان نشا اور اگر ہم چاہیں نق تو غرق کر دیں ہم اسے انہیں اس دریا میں اس سمندر میں فلاسری خل ہوں تو نہ ہو کوئی فریاد رس یعنی کوئی فریاد کو پہنچنے والا ان کی فریاد قبول کرنے والا سریخ اے فلا مغی تو نہ ہو کوئی فریاد رس لہم ان کے لیے یعنی پھر اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو آوازیں دیں کہ شیخ تم نے تو بارہ سال کی اس غرقاب کشتی کو اور بیڑے کو نکالا تھا ہماری مدد بھی کر فلا سریخ لہم تو کوئی فریاد رسی کرنے والا لہم ان کے لیے نہ ہو اور شیخ بھی ان کو ان کا وہ غرقاب بیڑا وہ نہ نکال سکے مشرقین نے یہ قصہ پھیلایا ہے کہ بوڑھی وہ دریا کے کنارے سمندر کے کنارے رو رہی تھی اور شیخ عبد القادر جیلانی آیا بڑھیا سے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہا بارہ سال پہلے یہاں پر میرے بیٹے کی بارات وہ گزر رہی تھی اور میں بچ گئی اور وہ پوری بارات وہ اس پانی میں ڈوب گئی شیخ نے کہا اچھا اور آستینے نے چڑھا لی اور جیسے ہی اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس غرقاب کشتی کو اس نے سمندر سے نکال دیا اور وہاں پہ شادیاں بھی بج رہے تھے اور بینڈ باجے بھی بج رہے تھے اور وہ سارے کے سارے وہ زندہ ہو گئے شیخ نہیں ہے پورا خدا بنایا ہے اس سے وہ ان نشہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا رب تو کہتا ہے کہ اگر میں کسی کسی کو دریا میں اور سمندر میں غرق کر دوں تو کوئی اس ان کے فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہے اگر یہ لوگ فریاد کریں کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے کہ وہ ان کی فریاد رسی کر سکے وہ ان اور اگر ہم چاہیں نغرکو لیکن سورہ یاسین تو انہوں نے مردوں کے سرہانے یہ پڑھتے رہتے ہیں کاش کے سورہ یاسین کو سمجھتے بھی ہوتے وہ ان نشہ اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں اس سمندر میں اس دریا میں فلاسری خل ہم تو نہ ہی ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے ولاحم ان قدون اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں اس غرق ہونے سے یہ اللہ رحمت تمنا لیکن یہ غرق کیوں نہیں ہوتے اور کشتی ایک جگہ سے دوسری جگہ وجہ یہ کہ یہ اللہ کی محربانی ہے یہ اللہ رحمت تمنا اور اللہ یہ استثناء منقطع ہے بمان لیکن کے لیکن یہ محربانی ہے ہماری طرف سے وہ متان الاہین اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت ایک وقت تک کہ یہ زندگی گزارتے ہیں اور یہ ایک وقت مقررہ تک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ابنایات میں زواجر ہیں منکرین یہ ان دلائل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے یہ اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے وجہ یہ کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اور آج بھی یہ مرض جو لوگ منکرین ہیں یہ مرض آج بھی ان میں موجود ہے کہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ایک بات یہ اور دوسری وجہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ یہ ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں ایک تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں اور جو لوگ ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ ماننے والے نہیں ہوتے اور یہاں پہ ان کے یہ دونوں امراض یہ نقل کیے گئے ہیں وہ داقیر لحموم بین عیدی کم اور جب کہا جائے ان منکرین سے ڈرو اس عذاب سے بے نہ ہم جو تمہارے آگے آنے والا ہے یعنی قیامت میں وہ خلفکم۔ یا ما کم و ماخل خلفکم ما بین کم مراد آسمان و خلفکم اور پیچھے یعنی مراد زمین یعنی تم زمین اور آسمان کے نیچے اس کے بیج گھرے ہوئے ہو یہ اللہ اگر زمین کو حکم دے دے تو وہ تمہیں نگل لے گا آسمان کو حکم دے دے تو وہ تم پر ٹوٹ پڑے گا اور گر پڑے گا ڈرو اس عذاب سے اور یا ما بین ایدیکم کم جو آگے آنے والا عذاب ہے قیامت میں وہ ماخلف جو گزشتہ اقوام کی ہلاکتیں اور عذاب کے نمونے ان سے ڈرو اتقو ڈرو اس عذاب سے بین ایدیکم کم جو تمہارے آگے ہے وہ خلفکم اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے گزشتہ اقوام کے عذاب سے ڈرو یہ آج بھی اس ذات کی وہی قدرت ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے لیکن ان کا رویہ کیا ہے وہ ما آتی ہی من آیتم من آیات رب اور نہیں آتی ان کے دیئے ان کے پاس من آیت ان کوئی نشانی من آیات رب ہم اپنے رب کی نشانیوں میں سے یا تو آیت سے مراد دلیل ہے اور یا آیت سے مراد قرآن کی آیت جو ان کو غور اور فکر کا موقع فراہم کرتی ہے ان کے سامنے جو بھی آیت وہ پیش کی جائے ان کا انج... ان کا رویہ کیا ہے ان کا ریسپانس اللہ کا نوا مدین مگر ہیں یہ اس سے رگردانی کرنے والے ان کا جواب یہ ہے کہ اب ان کا وہ دوسرا مرض کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ہر حکم کا الٹا مطلب نکالے مذاق اڑائے تو ایسے لوگ ضد اور اعناد پر وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں وہ اور جب کہا جاتا ہے ان منقرین سے انفکو خرچ کرو مما اسمال میں سے اللہ کہ جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کال اللہ دین کفرو تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں توحید سے انکار کرتے ہیں آخرت سے منکرین توحید منکرین آخرت وہ کیا کہتے ہیں انت املشا اللہ اتام کیا ہم کھلائیں انہیں کہ اگر چاہتا اللہ ات تو انہیں کھلاتا کہ اللہ نے جسے غریب پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کے غریب کو مالدار کیسے بنا سکتے ہیں اللہ نے چاہا کہ یہ لوگ اسی طرح غریب رہیں تو کیا ہم اللہ کے ناداروں کو اور اللہ کے غریبوں کو کیا ہم کھلا سکتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ الٹا مطلب لیتے ہیں تم اسے کہتے ہو کہ خرچ کرو اور وہ اس کا الٹا مطلب دیتا ہے تم اسے کہتے ہو اللہ کی توحید مانو اور وہ اس کا الٹا مطلب دیتا لیتا ہے تم اسے کہتے ہو آخرت مانو اور وہ اس کا الٹا مطلب لیتا ہے یہ ضد اور اعناد کرنے والوں کی یہ نشانی ہے ان انتم الا فی دلالم مبین یا تو یہ مقولہ ہے ان منکرین کا کہ یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ان انتم الا فی دلالم مبین نہیں ہو تم مگر سری گمراہی میں کہ اللہ کے ناداروں اور مفلسوں کو ہم کہاں مالدار بنا سکتے ہیں یہ تو سری گمراہی ہوگی اور یا یہ ان ایمان والوں کا قول ہے ان منکرین کو کہ کمبختوں مال خرچ کرنا وہ اگر خرچ نہیں کرتے تو نہ کرو لیکن یہ الٹی سیدھی باتیں تو نہ کرو ان تم اللہ فی مبین نہیں ہو تم مگر سری گمراہی میں کہ ایسی بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کرتے ہو وہ یقول متاحاد الواد و تم صادقین زجر بے انکار القیامت اور پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ منکرین قیامت متحاد الواد و کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے قیامت کہاں ہے جواب ما انجرو الا اللہ سے یہ لوگ انتظار نہیں کرتے اللہ سے حتم مگر اس چیخ ایک کی جس طرح صاحب یاسین کی قوم پر وہ نازل ہوئی تھی انکان تلّہ سے حتم واہدا ما نا یہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس ایک چیخ کی تاخت وم کہ جو پکڑ لے گا انہیں کہ جو پکڑ لے گی انہیں وہم ہم اس حال میں کہ یہ لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے یخسمون اصل میں یہ یخ تھا لیکن پھر اس میں تعلیم ہوئی ہے اور اختصام کہتے ہیں جھگڑنے کو بحس مباحثہ کرنے کو اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں یعنی آپس میں یہ جگل رہے ہوں گے اس حال میں کہ یہ لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے اور ان پر اچانک ایک چیخ وہ آ جائے گی اور جو انہیں پکڑ لے گی اور ان کی ہلاکت وہ ہو جائے گی فلاح استون تو پھر یہ طاقت نہیں رکھیں گے توسیعتن وسیعت کرنے کی کہ انہیں وسیعت کا موقع مل جائے کہ میرے اتنے پیسے فلاں کے ذمے ہیں اور یا فلاں کے میرے ذمے اتنے پیسے ہیں اور فلاں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو وہ چیخ وہ عذاب اتنا اچانک بختتن ان پر آ جائے گا کہ پھر وسیعت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا فلاستیوں تو پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے توسیعت وسیعت کرنے کی ولا ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے کہ چلو میں گھر تک ہو کے آتا ہوں اور پھر ٹھیک ہے پھر میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا ونوفی کا پھر اور پھونکا جائے گا پھر سوری سور میں یعنی اس بانسری میں سور اسرافیل وہ اسے پھونکے گا اور پھونک ماری جائے گی پھر سوری سور میں فائزہ الا رب یونسلون تو اچانک وہ اپنی قبروں سے اجداس یہ جمع ہے جدس کی جدس قبر کو کہتے ہیں فائزہ من ال تو اچانک وہ اپنی قبروں سے الاارب اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے چل رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے یعنی ایک بندہ وہ جو پیدل چلے اور پیدل چلنے میں وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرے تو اصل میں نسل اسی کو کہتے ہیں ینسلون فیضاہ من الجدا الا رب ینسلون تو اچانک یہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے چل رہے ہوں گے آلو تو کہیں گے یہ لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے یا وہی لنا ہائے افسوس ہمارے لیے من بآسانہ میں مرقدنا کس نے اٹھایا ہمیں ہماری اس خوابگاہ سے مرقد رکود سونے کو کہتے ہیں آرام کرنے کو کہتے ہیں اور مرقد ظرف کا سیکھا ہے ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا ہماری آرام سے ہمیں کس نے اٹھایا اور قبر کو یہ آرام گاہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان چالیس سال کا عرصہ اور وقفہ ہوگا تو چالیس سال کے اس عرصے میں جب سارے لوگ وہ مر چکے ہوں گے یہ تو یہاں پہ ساروں سے عذاب اٹھا دیا اٹھایا جا چکا ہوگا پہلے سور کے بعد جب ساری مخلوق مر جائے گی تو دوسرے نفخ ثانی تک اس دوران میں تمام لوگوں سے وہ عذاب وہ اٹھا لیا جائے گا تو یہ چالیس سال کا یہ عرصہ یہ انہوں نے بڑا پرسکون گزارا ہے ہماری خواب سے ہمیں کس نے اٹھایا لیکن لوگوں نے آج اپنی قبروں پہ لکھ دیا ہے مرقد فلان یعنی یہ فلان کی یہ آرام گاہ ہے خواب گاہ ہے ساری عمر شرک کیا ہے قبروں کو سجدے کیے ہیں اور یہ اس کے اوپر بھی لکھ رہا ہے کہ یہ فلان کی خوابگاہ ہے یہ ذرا ذرا اس کے عقیدے کو دیکھو کہ یہ اس کی خوابگاہ یا آرام گاہ ہے یا اس کے لئے یہ آزاب گاہ ہے میں مرک دینا انسان کے عمل اور کرتوت کو تو دیکھو عقیدے کو تو دیکھو مم بآسنا میں مرک دینا کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خوابگاہ سے ہماری آرام گاہ سے ہادامہ آدر رحمانو تو کہا جائے گا ان سے ہاداما و آدر رحمانو یہ وہ دن ہے کہ وعدہ کیا تھا مہربان ذات نے یہ اللہ کا وہ وعدہ وہ پورا ہوا وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے انہوں نے اس دن سے ڈرایا تھا ان کا نت اللہ سے نہیں ہوگا کانت میں اشارہ اسی نفخے کی طرف انکانت اللہ سے حتم واہدن نہیں ہوگا یہ پھونکنا اللہ سے ہتم مگر چیخ ایک مگر سے ہتم آواز ایک ایک ہی آواز ہوگی یہ نفخہ یہ پھونکنا فدا ہم جمی الدینہ بس اچانک یہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون وہ حاضر کیے جائیں گے یہ وہی گفتگو جو آیت نمبر بتیس میں وَإن كُلُّ وَإن كُلُّ جميع محضرون. میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ دلائل یہ بعض بعد موت پر بھی دلائل ہیں یہاں پہ وہی جملہ دوبارہ لایا گیا فضا ہم جمی الدینہ محضرون۔ بس اچانک یہ لوگ سارے کے سارے ہمارے پاس وہ حاضر کیے جائیں گے فلی ماں پس آج کے دن لا لاتس زیادتی نہیں کی جائے گی کسی نفس پر شعی ان ذرہ برابر وہ لات ماکن تم تعملون اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا کہ جو تھے تم عمل کرنے والے وایت الحملتا اور ایک بڑی نشانی ان کے لیے وہ مردہ زمین ہے کہ ہم اسے زندہ کرتے ہیں بارش کے ذریعے اور ہم نکالتے ہیں اس سے ہبن دانے غلہ پمن ہو یا تو اس سے وہ کھاتے ہیں اور ہم نے بنائی ہے اس زمین میں اور ہم نے بنائے ہیں اس زمین میں باغات کھجور کے اور انگور کے اور ہم نے بہائے ہیں اس زمین میں من چشمے تاکہ یہ لوگ کھائیں کہ اللہ کے میووں میں سے اور پھلوں میں سے اور نہیں کیا ان پھلوں کو پیدا کرنے میں بنانے میں کوئی کام ان کے ہاتھوں نے اور یا ماں موصولہ اور وہ جو کرتے ہیں ان پھلوں میں ان کے ہاتھ افلا شکرون آئے یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا پاک ہے وہ ذات اور سبحانہ یہاں پہ دعوے توحید ہر چیز کا جوڑا ہے لیکن سبحان کا جوڑا نہیں ہے وہ شریکوں سے پاک ہے سبحان اللذی خلق الازواج پاک ہے وہ ذات کے جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے سارے ان چیزوں سے کہ جو اگاتی ہے زمین اور ان کے نفسوں میں سے بھی جوڑے ہیں اور ان سے کہ جو یہ لوگ ابھی نہیں جانتے وایت الحمل اور ایک بڑی نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم نکالتے ہیں اس سے انہارا دن کی روشنی کو جب دن کی روشنی کو ہم اس سے نکالتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں فضا ہوں مظلوم تو اچانک یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج وہ روا دوا ہے لے کہ اپنے وقت مقررہ اپنے وقت مقررہ تک کے لیے اور یا لے وہ جو اس کا جائے قرار ہے جائے قرار یعنی وہ جو ٹہرنے کی جگہ ہے اور وہ سورج والے کے اور وہ عرش والے عرش کے تحت وہ سجدہ کرنا ہے یعنی اس کی حکم کا پابند ہونا ہے اور سورج وہ روا دوا ہے لمستقرن اپنے ٹہرنے کی جگہ کوئی اپنے ٹہرنے کے وقت کو لہا جو اس کے لیے ہے اور یہ اندازہ ہے غالب ذات اور جاننے والی ذات کا اور چاند ہم نے مقرر کیے ہیں اس کے لیے منازلہ منزلیں کل عرجون القدیم یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے یا دوبارہ لوٹ آتا ہے کل عرجون القدیم یعنی وہ جو پہلی حالت اس کی ہوتی ہے تو اسی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے کل عرجون القدیم کجور کی اس خشک ٹہنی کی طرح القدیم پرانی لشمس نہ تو سورج مناسب ہے اس کے لیے انتدر قمرہ کہ وہ گھیر لے چاند کو اور نہ ہی رات سابق ان نہار وہ آگے بڑھنے والی ہے دن سے وہ کل فی فلک یزبہ اور ہر ایک فی فلکن اپنے مدار میں یز وہ تیر رہے ہیں علماء کہتے ہیں کہ جس طرح مدار میں ایک سرا وہ دوسرے سرے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوتا ہے اس طرح مثلاً گل دائرہ ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پہ لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ کل فی فلکن یہ بھی ایک مدار ہے وہ کیسے کہ اگر آپ فلک سے فلک کے کاف سے اگر آپ اسے شروع کریں اور یہ کلن کے کاف کی طرف آئیں تو یہ بھی اسی طرح فی فلکن ہی بنتا ہے وہاں سے آپ دیکھیں تو یہ بھی فی فلکن ہی بنتا ہے وہ کل فلکی یس اور ہر ایک اپنے مدار میں وہ تیر رہا ہے وَآیتٌ لهم اننا حملنا اور ایک نشانی ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ہے ذریتہم ان کی نسل کو ان کی اولاد کو اس بھری ہوئی کشتی میں اور ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے اس کشتی کے مانند وہ چیزیں یئرکبو نا جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں نوکر کو ہم تو ہم غرق کر دیں انہیں اس سمندر میں تو کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو ان کے لیے اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں اللہ کے آذاب سے لیکن یہ مہربانی ہے ہماری طرف سے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک کہ یہ لوگ غرق نہیں ہوتے وہی ذاقیر متقو اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس عذاب سے کہ جو تمہارے آگے ہے وما خلفکم اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے لال لقم تاکہ تا تم پر رحم کیا جائے <سؤال> یہاں پہ مانے میں ہم نے اضا کا جواب جو ہے وہ محضوف ہم نے ذکر نہیں کیا ایزا کا جواب ارضو اگرچہ آگے آنے والی آیت سے وہ محضوف پتہ بھی چلتا ہے مردین لیکن یہاں پہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ کے عذاب سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو ان کا کیا ہے یعنی ایراس کرتے ہیں وما کیونکہ وما ہی من, آیت من آیات ربهم ان کا ہمیشہ عمل ہی ایراس کرنا ہے اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر ہیں یہ ہمیشہ اس سے ایراس کرنے والے روگردانی کرنے والے اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس مال میں سے کہ جو دیا ہے تمہیں اللہ نے تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو منکرین توحید ہیں منکرین آخرت ہیں ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں توحید پر آخرت پر کفرو اور آمنو میں سورت کے مقصد کی طرف اشارہ یہ ان امومن کیا ہم کھلائیں انہیں اگر چاہتا ہلا اتام تو کھلاتا اسے ان نہیں ہو تم مگر سری گمراہی میں اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر ہو تم سچے یہ لوگ انتظار نہیں کرتے اللہ سے حتم و مگر اس چیخ ایک کی کہ جو پکڑ لے گی انہیں وہم ہم یہ اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے اس حال میں کہ وہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے تو پھر طاقت نہیں رکھیں گی وسیعت کی ولا الام یار اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی نفی قفی اور پونکا جائے گا سوری سور میں فاح من سی تو اچانک یہ لوگ خبروں سے الا بہم اپنے رب کی جانب انسلون تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے قالو تو کہیں گے یا ویل ہائے افسوس ہمارے لیے کس نے اٹھایا ہمیں میں مرق دینا ہماری خوابگاہ سے ہماری آرام سے تو کہا جائے گا انہیں یہ وہ دن ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا مہروبان ذات نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے انکانت اللہ نتلا سے نہیں ہوگا یہ ان کا اٹھنا یا نہیں ہوگا یہ پھونکنا اللہ سے حتم مگر ایک چیخ ایک یا مگر آواز ایک ف ادا ہوں جمی محضرون یعنی ان کا یہ اٹھنا اس کے لیے اتنے سال ہر سال درکار نہیں ہوں گے بلکہ یہ صرف ایک چیخ ہوگی فَإذا هم جميع محضرون تو پس اچانک یہ سب کے سب لدینہ ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے فلی پس بس آج کے دن لاتد زیادتی نہیں کی جائے گی کسی جان پر کسی شخص پر شعی ان ذرہ برابر اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا کہ جو تھے تم عمل کرنے والے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین